عمور محدۃ محدت اس سے پہلے جو باب چل رہا تھا وہ باب ہے باب واجہ حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب توحید و صد کل تریق نیوسرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پہلو کو تمام وجوہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش فرمائی اور ہر ان اسباب یا ان راستوں سے منع فرمایا جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقت جا کم رسول المن امفسم عزیز علیہ منی تم ہری سن علیہ کم بل منی نروف الرحیم پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وس آپ کی صنا اللہ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ ہیں رسول المن تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے عزیز العلیہ ما تم ان پر شاخ گزرتا ہے جو تمہیں تکلیف دینے والی چیز ہے کوئی بھی تکلیف دہ چیز تمہیں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے عزیزن علیہ ہما ان تم ہری تم تمہاری مسلحتوں کے بارے میں آپ بہت ہی زیادہ خواہاں رہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ طلبگار رہتے ہیں مسلحتوں کے بالمؤمنین منی الرحیم مومنوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہیں اگر لوگ آپ سے اعراض کریں آپ آپ سے پیٹ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ ہمیں اللہ کافی ہے یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے وہ اتھارٹی نہیں دی کی جس کے ذریعے آپ امت کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہوں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات فلاں نہیں مانی تو ہم ان کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ یاد رہے گا شیطان کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے نہیں پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی حق دیا گیا کہ آپ کہہ دیں حسبی اللہ اگر تم لوگ نہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہو تو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے لا الہ اللہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں صرف اسی پر ہم توقل کرتے ہیں وہ رب العرش العظیم و عرش بڑے عرص کا مالک ہے پھر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجالو بیو تکم ولا تجالو قبر عیدن اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ اس کا معنی علماء نے دو معنی لیے ہیں اس کے کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ یعنی گھروں میں قبریں نہ رکھو یہی اصل حقیقت ہے اس کی کہ گھروں میں قبر نہ ہونی چاہیے کیونکہ گھروں میں قبر ہونے کی بنا پر قبر کے ساتھ غیر شرعی تعلقات یا غیر شرعی اعمال بھی سرزد ہو سکتے ہیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے سامنے جتنے صحابہ کرام کی کا وسال وفات ہوئی ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام قبرستان میں دفن فرماتے تھے یا فرمانے کا حکم دیتے تھے دفن کرنے کا حکم دیتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں بھی اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے اللہ کی مسلحت اس مسلحت کے تحت آپ نے جو حدیث فرمائی تھی اس کو بعد صحابہ نے جب پیش کیا کہ نبی جہاں بھی جہاں ان کی موت ہوتی ہے وہیں ان کی قبر ہوا کرتی ہے اس حدیث نے فیصلہ کیا صحابہ کے اختلاف کا پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جگہ پر آپ کا بستر سمیت آپ کو بستر سمیت اٹھا کر کے دوسری جگہ کیا گیا اور اسی جگہ جہاں آپ کی اوپات ہوئی اسی پر آپ کی قبر مبارک بنی پھر آپ کو نہلایا گیا اور اس کے بعد آپ کو وہاں کیا گیا یہ ایک خاص حکم ہے انبیاء کے ساتھ اس کے علاوہ گھروں میں قبریں بنانا ایک عام شرعی مذاق کے خلاف ہے شرعی ذوق کے خلاف ہے شریعت میں یہ چیز نہیں کہ گھروں میں قبریں بنا جائیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الوبیو تو کم اپنے گھروں کو میں قبریں نہ بناؤ یا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح قبرستان میں جہاں کی دوس دوسری روایت میں جیسا کہ فرمایا ہے وسلوفی بویت کم و لاتج علحا اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنا پڑھنی جائز نہیں اسی طرح تم اپنے گھر کو ایسا نہ بناؤ کہ گھروں میں نماز نہ پڑھو قبرستان میں نماز پڑھنا نہیں جائز نہیں یہ نہ سمجھو کہ گھر میں بھی نہیں نماز پڑھنا چاہیے جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اسی طرح اپنے گھروں کو نہ بناؤ یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے کسی قوم کی مسجد میں پڑھائی بنی عبد الاشل نسائی کی روایت ہے کچھ لو فقام اناسنی تنف فلونہ بعد المغرب کچھ لوگ مغرب کی نماز کے بعد اٹھ کر کے نفل نماز پڑھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نفل نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کی وجہ سے گھروں میں برکت ڈالیں گے کیونکہ برکت کی چیز اس میں کوئی شک نہیں وہاں ذکر ہوگا اذکار ہوگا اللہ کا شیطان بھی اس سے بھاگے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی وقت رحمت نماز، نزول رحمت سکینت نماز کے وقت نازل ہوتی وہ ہوگی اسی طرح دوسری برکتوں میں سے بچے دیکھ کر کے آپ کو اس کے عادی ہوں گے کہ نماز ایک شرعی چیز ہے ہمارے باپ ماں پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے بچے بغیر تلقین کے بھی پڑھنا شروع کر یہ سب برکتیں بہرحال وہ لاجھالوبی تو کم قبور یعنی گھروں میں زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنی چاہیے یہاں تک کہ مسجد حرام کی فضیلت مسجد نبوی کی فضیلت اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا کی نماز اپنے گھر میں فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازیں اپنے گھر میں زیادہ افضل ہیں اسی وجہ سے عورتوں کو کہا گیا کہ اگر حرم شریف میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اس کے باوجود اگر گھر میں پڑھیں تو ان کی نماز جو ہے حرم کی نماز سے بھی زیادہ عجر و ثواب کا باعث بنے گی کیونکہ آپ نے افضلیت بنایا افضل و سلاطل مر فی بیت المکت المکتوبہ المکتوب لیکن فرض نماز کے بارے میں تاکید حکم ہے کہ جہاں اذان دی جائے ہائی سنادہ مہینہ جہاں اذان دی جائے وہاں مسلمان اکٹھا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں فرض نماز کی تاکید یہ ہے کہ جماعت گھر میں نہ کی جائے بلکہ مسجد ہی میں کی جائے ولاج الکم قبور و لات جلو قبری عید اور میری قبر کو عید نہ بناؤ کہ بار بار آ کر کہ وہاں تم لوگ اکٹھا ہو جس طرح عید میں اکٹھا ہوتے ہیں یہ بھی یہی فہم یہی سمجھ تھی صحابہ کرام کی کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رات دن آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کی وفات پر بہت سے لوگ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں, میں میں نے ذکر کیا کہ کی حواس باختہ ہو گیا ذہن کام نہ کرنے لگا ایسا ذہن بیکار ہو گیا کام نہیں کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے طاقتور آدمی عقلی اور جسمانی طور پر وہ بھی اپنا حواس کھو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباد پا گئے اس کی گردن اڑا دوں گا لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھی اما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول میں پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے عام رسولوں کی طرح دوسرے رسول بھی چلے گئے آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے حضرت عمر کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ آیت نازل ضروری ایسا معلوم ہوا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے پہلے مجھے اس آیت کے بارے میں گویا کوئی علم نہیں تھا حالانکہ وہ آیت جانتے تھے پڑھتے تھے سب کچھ ہوا اس کے باوجود صحابہ کرام آپ کی قبر پر نہیں جایا کرتے تھے جہاں کہیں بھی ہوتے تھے سلاۃ وسلام آپ پر پڑھتے تھے چند صحابہ کے بارے میں آتا جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب وہ جب سفر سے آتے ہر وقت وہ بھی نہیں جاتے قبر مبارک پر جب سفر سے آتے تو جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود سلام پڑھتے تھے دیکھیے ہزاروں صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر یا دو چار اور کا ذکر آپ سن لیں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں ہوتی تھیں چلتے پھرتے اپنے گھروں گھر میں وہ درود اسلام پڑھیں لیکن خاص طور پہ کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ جا کر کے قبر کا مواضعہ کر کے اور قبر شریف پر اسلام پڑھتی تھی نہیں بلکہ یہ سب ذکر ہے کہتی ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دفن ہوئے تو میں اپنا سر کھول کر کے اس گھر میں رہا کرتی تھی روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر کا جب دفن, دفن ہوئے تو وہ بھی ہمارے والد تھے انما ہوا زوجی جی وہ ابھی میرے شوہر تھے میرے باپ تھے میں بھی سر کھلا وہاں چلتی تھی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دفن ہوئے تو سر ڈھکا کرتی تھی دیکھیے سر ڈھک کر کے وہاں رہتی تھی یہ بھی میت کا احترام جیسا کہ ہے وفات کے بعد انہوں نے بر گویا برقرار رکھا جس طرح زندگی میں ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ان کی آ... ان کے افعال اور ان کے اعمال میں ذکر میں آتا ہے لیکن کہیں نہیں آتا کہ وہ جا کر کے قبر مبارک پر کھڑی ہو کر کے اسی گھر میں ایک کنارے سوتی تھیں رضی اللہ تعالی عنا لیکن وہ جا کر کے معاضہ قبر کر کے جیسا کہ کہتے ہیں معاضہ کر کے اور درود سلام پڑھیں یہ حضرت عائشہ سے کہیں بھی ثابت نہیں صحابہ میں سے ہزاروں صحابہ میں سے سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے وہ بھی کہیں سے باہر سے جب آتے تھے تب سفر سے جب آتے تو جا کر کے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابا بکر السلام علیکم یا ابتا یا اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اور اے ابو بکر آپ پر سلام ہو اے میرے والد یعنی عمر ودی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ پر اللہ کی سلامتی ہو تو یہ جو ہے خاص حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام جو لوگ جاتے ہیں وہاں ہوتے ہیں مدینے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نہ جائے صبح شام آپ کی قبر پر تو گویا جفا کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جاتے ہیں اور اپنا دین اور ایمان اسی میں سمجھتے ہیں حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آنے کو عید کہتے ہیں آدھا یہودو عربی میں کہتے ہیں لوٹ کے آنا تو بار بار لوٹ کر کے ہماری خبر پر نہ جاؤ جس طرح عید میں بار بار آیا جاتا ہے بہرحال وسلم علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر سلاد پڑھا کرو فعین سلا کم یعنی آؤ نہیں بار بار یہاں لیکن درود و سلام کے بارے میں آپ نے تاکید فرمائی ہے سبار. آپ سے پہلے اللہ رب العزت تاکید فرمائی یا ایلینسل علیہ وسلم و تسلیمہ کہیں بھی ہو سلاد اور سلام تار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرو فعین نسلا تم تب لگنی تم جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تبلغنی پہنچتے ہیں تمہارے صلات اور سلام ہمیں جہاں کہیں بھی تم ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو اس سے معلوم ہوا کہ قبر مبارک پر جانا یا کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے وہ یا چلتے پھرتے سلاد و سلام پڑتا ہے دونوں برابر ہے دونوں برابر ہے اور یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص کہیں بھی سلاد و دنیا کے کونے میں پڑھتا ہے مجھے فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں اور اگر میری قبر کے پاس پڑھتا ہے سلاد و تو میں اس کو سنتا ہوں یہ روایت صحیح نہیں ہے آپ اس کو یقین جانیں یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ گڑھی ہوئی روایت ہے آپ شفاؤ سقام اسی طرح سارے ملمک اور دوسری کتابیں دیکھیے دونوں طرف کے جو لوگ ہیں گڑھ کر کے روایتیں بہت سی ایسی ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے اپنی دلیل جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا معمولی معمولی باتوں کو لے کر کے انہوں نے ایک مسئلہ بنایا کہ نہیں یہ فرق ہے دونوں میں حالانکہ روایت غیب کی چیز ہے جب تک صحیح روایت سے ثابت نہ ہو اس پر یقین لانا ایمان رکھنا یہ غلط ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری قبر پر سلاد و اسلام پڑھتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں ڈائریکٹ سننے والی بات کسی حدیث میں نہیں ہے ہر تمام احادیث میں یہ ہے کہ مجھے تمہارے درود و سلاد پہنچتے ہیں یا دیکھیے پہنچتے ہیں دوسری روایت میں ان علی اللّہ ملیک اللہ تعالیٰ کے چلتے پھرتے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو کہیں بھی میری امت کا کوئی آدمی میرے اوپر سلاط و سلام پڑھتا ہے وہ لا کر کے مجھے پہنچاتے یہ اس کام کے لئے تعینات اور مقرر ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک پر سلات و اسلام پڑھنے والے کا سلاۃ وسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں بغیر کسی واسطے کے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے جی ٹھیک ہے یہ روایت صحیح یا حسن کے درجے تک ہے اس میں اختلاف نہیں ہے بھائی پوچھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ کہیں بھی کوئی شخص جو مجھ پر درود اسلام پڑھتا ہے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے درود اسلام کا جواب دیتا ہوں فرشتے پہنچاتے ہیں آپ کو روح لوٹا دینے کی تفصیل جو علماء نے فرمائی ہے احادی صحیحہ کی روشنی میں یہ کہ آپ کو پہنچائی جاتی ہے ایک آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ یہ چیز فلاں آپ کی امت سے فلاں آدمی نے آپ کے اوپر درود اسلام پڑھا ہے آپ اس کا جواب دیتے ہیں آپ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ وہاں قبر پر یا کہیں بھی جب درود اسلام پڑھتے ہیں تو آپ کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور پھر آپ جواب دیتے ہیں اور یہ سوچنا کہ بھائی اگر روح لوٹائی جاتی ہے تو پھر کب کتنی مرتبہ کتنے لاکھ کتنے کروڑ لوگ ہر وقت درود سلام پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کی روح لوٹانے کا مطلب کیا ہے آپ یہ یقین سمجھیں صحیح روایت کی روشنی میں کہ ہر آدمی کی روح کا تعلق اس کے جسم سے دفن کرنے کے بعد یا کہیں بھی وہ غرق کے دریا بھی ہو جائے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی وجہ سے اس کو عذاب یا ثواب جو کچھ بھی ملنا ہے اس کو ہر حالت میں ملتے رہتے ہیں اگرچہ وہ اس کے ذرے ذرے سب مٹی میں مل جائیں اے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک ذرے سے اتنا بڑا آدمی پیدا کرے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہر ہر ذرے کو دنیا کے کسی کونے میں پھیل چکا ہو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب یا ثواب دے سکتا ہے جیسا کہ بخ... صحیح روایت میں ہے بخاری شریف وغیرہ کی من اور مقام عرب بھی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے لئے دو جنت دیں گے اس کو دو جنت دیں گے اس کی تفسیر میں اور دوسری دوسرے ابواب میں علماء نے نے نقل کیا ہے کہ پرانے زمانوں میں سے کا کوئی ایک آدمی تھا جس نے دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں وہ ڈوبا نہ ہو تمام گناہ کر ڈالے اور لیکن وہ اللہ کی مواخذہ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی پکڑ پر یقین رکھتا تھا مرتے وقت اپنے بچوں کو وہ وسیعت کر گیا کہ دیکھو میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہوئی اگر اللہ تعالی مجھے پکڑ پائیں گے تو مجھے سب سے برا عذاب دیں گے کیا کرو اس وجہ سے مجھے جلا دینا مرنے کے بعد میرے جسم کو آگ میں جلا دینا آگ میں جلا دینے کے بعد مختلف جگہوں پر میری راکھ کو روح فل ہوا اس کو ہوا میں اڑا دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑ لے گا تو مجھے بہت سخت عذاب دے گا دیکھیے یہ بھی ایک جہالت کی بات تھی اللہ کی قدرت پر یقین لیکن اس قدرت کو اس نے محدود سمجھا لیکن بہرحال اللہ سے ڈر کر کے اس نے یہ کام کیا یہ سمجھتا تھا کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے یا ہوا میں اڑ جائیں گے ذرے ذرے چھوٹے ہو کر کہ تو اللہ تعالی ہمیں نہیں عذاب ثواب دے سکتا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ایک ایک ٹکڑے کو ایک ایک ذرے کو ایک ایک دن کا جو جسم کا ہو اس کو اکٹھا کرو اکٹھا کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو آدمی جیسا کہ روح اس کی لوٹائی جاتی ہے لوٹائی گئی اللہ تعالی نے پوچھا کہ آخر تم نے یہ کام کیوں کرایا اپنے بچوں سے کہا تیرے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تو مجھ سے ڈرتا ہے تو میں تم کو معاف کر دیتا ہوں دیکھیے ولی منخوف اور مقام عرب بھی تو یہ ہے اللہ سے خوف کی فضیلت اور یہ ہے دلیل اس بات کی کہ اللہ رب العزت کو ایک ایک ٹکڑے کے اندر دنیا کے کسی کونے میں ہو کسی جانور کے پیٹ میں ہو گیا ہو یا پانی میں ڈوب کر کے منہل ہو گیا ہو تحلیل ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ ایک ایک ٹکڑے کو عذاب و ثواب دے سکتا ہے ہر ایک کی روح جیسا کہ اب نابل حنفی رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ تحاویہ کی شرح میں لکھا ہے کہ نصوص کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جیسے کی بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ بلکہ آیت میں آیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کتاب کل ان کتاب البرال لفی الین عما ادراکماون کتاب مرقوم اللہ کے نیک بندوں کی, کی کتاب جو ہے وہ رہتی ہے اور دوسروں کی کتاب وہ سچین میں رہے گی اس کی تفسیر دوسری حدیث میں آئی ہے کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے فرشتے کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نیک بندہ تھا اس کی روح کو الین میں کر دو اونچی کوئی خاص جگہ ہے اس میں کر دو اس کے بعد جو منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اس کی روح سے جین میں زمین کے نیچے سجن کی طرح گویا ایک ایسی جگہ ہے وہاں اس کو قید کر جاتی ہے لیکن جب آدمی دفن ہوتا ہے تیسری روایت میں دیکھیے ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہے آدمی کو دفن کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ابھی دفن کرنے والے چند ہی قدم آگے گزرے ہوتے ہیں یہاں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو وہ ان نہ موقع یہاں تک کہ اس حالت میں اس کے بعد ضروری نہیں کہ وہ تمام چیزیں سنتا ہو لیکن وہ اس حالت میں لوگوں کے جانے کی ان کی جوتیوں اور جوتوں کی آوازیں سنتا ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں سوال تین ہوتا ہے اس کا جواب اگر توفیق بتوفیق اللہ صحیح دیا تو جنت کی کھڑکی اس کے پاس کھول دی جاتی ہے اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے اگر اس کا الٹا ہوا تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے مختلف قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تمام عذابوں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے تو ابن عابل عز نے سرحقیدہ تحریم لکھا ہے کہ اس کے بعد روح کا تعلق اللیین اور جسم سے مستقل رہتا ہے یہ کہنا کہ نہیں روح وہاں رہتی ہے اس کا تعلق جسم سے کوئی نہیں یہ نصوص کے خلاف ہے اس کا تعلق اور یہ ایسی غیبی چیز ہے کہ اس کو آپ سوچ ہی سکتے بلکہ اگر سوچنا چاہیں اس زمانے میں تو بہت سی چیزوں سے ان چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی تقریبی طور پر اب آپ سوچتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں میل یہ جو راکٹ وغیرہ چھوڑتے ہیں اس کا کنٹرولر کہاں ہوتا ہے زمین پر ہوتا ہے زمین پر ہوتا ہے لاسلکی ہوتا ہے کوئی تار نہیں سے بدھا رہتا ہے سب کچھ الگ رہتا ہے جب آدمی یہ سب کچھ کر لیتا ہے ہزاروں اور لاکھوں دور کا تو پھر اللہ کی قدرت اس کو آپ اس سے قریب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے کر سکتا ہے اس کا روح اس کی روح کہیں بھی ہو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے رکھ کر کے جسم کو ثواب یا عذاب دے سکتے ہیں جسم کا ایک ایک ٹکڑا زمین کے ٹکڑوں میں تحلیل ہو جائے ایک ایک ٹکڑے کو سزا اور عذاب جزا ملتی رہے گی تو یہ کہنا یہ ہے عام اموات یا عام مردوں کے حالات شہدا کی روح کا, کی جو فضیلت ہے جسم کا تعلق ان کی روح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سہدا کی روح کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے ڈھانچے میں ڈال دیتے ہیں اور جنت میں چلتے ہیں جہاں چاہتے کھاتے ہیں ان کی روح کا تعلق بھی ان کے جسم سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام دنیا کے شہید شہیدوں سے بڑھ کر کے آپ کی روح کا تعلق آپ کے جسم سے یقیناً ہے اور رہے گا ہمیشہ رہے گا رہی بات یہ کہ روح نکلتی نہیں ہے پورے طور پر لیکن لوٹانے کی تفسیر میں بتانا چاہتا ہوں کہ روح کا تعلق ہر ایک کا رہتا ہے دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل تعلق اور جو لوٹانے کا ذکر آیا ہے احادیث میں حدیث صحیح ہے اس وجہ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو تمبی فرمایا ہے یا آپ کو گویا ایک خبر دی جاتی ہے کہ فلاں بندے نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا ہے آپ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ہے مطلب اس کا اس کے علاوہ کچھ اور مطلب سمجھنا بہت دور کی بات ہے اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہر وقت تمبی فرمائی جاتی ہے یا ہر وقت آپ کو خبر دی جاتی ہے یا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے کوئی بحید بات نہیں ہے اللہ کے گماشتے فرشتے اور اللہ تعالی کا برزخ کا جو تعلق ہے اس کو ہماری نظروں سے بہرحال حال اس قدر وہ ہے کہ اس کی تفصیل ہم جان نہیں سکتے اس وجہ سے ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلغیم یہی ایک خاصہ ہے مسلمانوں کا مابہل امتیاز ہے کی غیب کی چیزوں کو جس کے بارے میں اللہ نے اور پیارے رسول نے اپنی صحیح احادیث میں بتایا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں ہمیں ایمان لانا ہے ان غیب کی چیزوں پر یہ نہیں کہ جو چیز سامنے نظر نہیں آتی ہے اس پر ہمیں ایمان نہ لائیں یہ تو مادیین یا ملحدین کا مذہب ہے بہرحال اور پرانے زمانے سے ایمان والوں کا یہ وہ تیرا رہا ہے یہ شیوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پیار اپنے رسول کے رسولوں کی باتوں پر وہ عمل کرتے اور اس پر یقین رکھتے چاہے وہ نظروں سے یا عقلوں سے ہو چلو خوگرے کرے پے کرے احساس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر لیکن یہ مسلمان ہی مانتے اندھے کے خدا کو جیسے کہ آج کل لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے اللہ ہے نہیں اگر ہوتا تو نظر آتا خود وہ اپنی چیز آپ کے جیسے کہتے ہیں مشہور ہے کہ یہ لوگ روس کے لوگ پکڑ کے کسی لڑکے کو لے گئے افغانستان کے وہاں پڑھانے کے لیے تو جب استاد پڑھانے لگے کہتا کہتا کہتے ہیں اللہ ہے اللہ ہوتا تھا تو نظر آتا کہاں ہے اللہ تعالیٰ دکھاؤ کوئی کہتا تو چھوٹے بچے نے بتا کہا, کہا کہ تب استاد آپ کے پاس عقل ہے کہ نہیں کہتا کہ کیوں نہیں عقل ہے کہا, کہا کہاں ہے عقل ہمیں دکھائیے کس جگہ عقل ہے کہتے ہیں کہ سر میں ہے کہا کہ آپ دکھائیے ہمیں عقل کیا چیز ہوتی ہے دکھائی تو نہیں دے رہی عقل لیکن ایمان لاتے ہیں نا آپ کی عقل ہے تو وہ بےچارے گھبرا گئے کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم دکھانا چاہیں تو کیسے دکھائیں اس کو تو کہا کہ عقل نہ ہوتی تو ہم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں تب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر نہ ہوتے تو یہ نظام کیوں چلتا کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور وہ کمیونزم سے نکل کر کے اور ان کے افکار سے نکل کر کے مسلمان ہو گئے ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے بہرحال تو یہ سوچنا کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا جو چیز عقل میں نہیں آ رہی اس پر ایمان لانا ہمارے اوپر فضر ہے نہیں, نہیں اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب اور یہ بھی ایمان یہی اصل ایمان ہے اللہ کے اوپر بہرحال تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لوٹائے جانے کا مسئلہ اس کو اس پہرائے میں ہم نہ سوچیں کہ کی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں چوبیس گھنٹے کا دن, دن اور رات اس میں لاکھوں اور کروڑوں ہر وقت آپ کے اوپر درود سلام پہنچاتے رہتے ہیں اس میں کب آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے جسم کے پاس کب آپ کی روح کو خبر دی جاتی ہے کب نہیں خبر دی جاتی ہے یہ سب سوچنے کی بات بالکل نہیں ہے کیونکہ وہ غیب اور برزخ کی بات ہے اس کا حکم اللہ ہی یہاں ہے اس کا فیصلہ جی وسل علیہ میرے اوپر سلاد پڑھا کرو فن نسلاد کم تبلغنی حید کم تم اسی طرح دوسری روایت علی ابن حسین انجولن یہ علی ابن حسین ابن علی گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے یہ پوتے ہیں وہ کہتے ہیں علی ابن حسین ابن علی ابن اب طالب علی ابن حسین ابن علی ابن طالب انہورا آرا جلنجی الا فرجت انقانت عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا کرتا تھا ایک جھروکے کے پاس ایک ایسے ہی کھڑکی تھی جس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کھلتی تھی آپ کے کمرے کی اس میں آ کر کے منہ ڈال کر کے فید خلوفی فید ہو وہاں منہ ڈال کر کے یا سر کو ڈال کر کے وہ دعا کرتے تھے یا صلات پڑھتے تھے فن ہو تو انہوں نے اس سے منع کیا ان کو وقال اعلیٰ حدا اور کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک حدیث بیان فرماتا ہوں بیان کرتا ہوں جس کو میں نے اپنے باپ سے سنی اور وہ انہوں نے اپنے باپ سے سنی یعنی میرے دادا سے یعنی علی ابن حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت حسین ابن علی سے سنی اور حضرت حسین اپنے باپ حضرت علی ابن اب طالب صحابی رسول داماد رسول سے سنی انہوں نے پیار رسول کے داماد حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا عید وہ ولا بو تک میری قبر کو عید نہ بناؤ بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ کیونکہ جو شخص صبح شام آتا ہے اسی پر انہوں نے فٹ کرنا چاہا کہ تم صبح شام آ کر کے اور اس جھروکے میں سر ڈال کر کے درود اشرام پڑھتے ہو یہ ایک ممنوع چیز ہے اسی وجہ سے انہوں نے منع کیا فنا نہیں کیا منع کیا اور یہ چیز بھی اس, اس کو جذبات کی آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ اس جذبات کے آئینے میں دیکھیں گے اس کو تو گویا ان کو کہہ دیں کہ یہ گستاخ رسول ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے آپ کے حضرت علی آپ کے داماد کے پوتے ہی روک رہے ہیں کتنے گستاخ تھے یہ کہنا کوئی شروع کر دے تو ہم کہیں گے کتنا بڑا گستاخ ہے کیونکہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے مزاج اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے یہی لوگ ہیں انہوں نے جو چیز سمجھی اسی وجہ سے علماء کی وہ ہے نصیحت ہے ہم نے دیکھا وہ جیسے سرٹیفکیٹ ہوتی ہے یا سند فراغت ہوتی ہے اس میں عام طور پر ہندوستان کے اہل حدیث مدارس کی ہم نے دیکھا یہ حدیث لکھی جاتی یہ نصیحت ہوتی ہے وہ نوسی ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ احادیث قرآن اور حدیث کو صلف صالحین کی سمجھ کے کی روشنی میں سمجھیں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے نئی سمجھ نکالیں نہیں انہوں نے حدیث آیت کو جس سمجھ سے سمجھا ہے اسی سمجھ کو پکڑنے کی کوشش کریں اور حدیث کو جس معنی میں سمجھائے اسی معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیے یہ ہیں پوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور وہ لڑکے حضرت حسین پیارے رسول کے ناتی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اتنے فضیلت کے حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ ان کی زبان میں ڈال کر کے ان کی زبان اپنے منہ میں لے کر کے چوستے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان کو اپنے اپنی ران پر بیٹھا کر کے اور پیار کرتے تھے اسی طرح حضرت حسین یا حسن جیسا کہ روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ان کو مسجد میں لا کر کے اپنے پاس بیٹھاتے تھے یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑا لمبا سجدہ کیا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سجدے میں سب تھے اب وہ سجدے میں پڑے ہیں دیکھ نہیں سکے ماجرہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فراغت نماز کے بعد کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا ان ابنی ہادہ رعایت محتا الحسن یا حسین دونوں میں سے کوئی تھے میں نے کہا کہ ان ابنی ہادہ قدر تہلنی میرے اس بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا لنی پیٹھ پر وہ سوار ہو گئے تھے سجدے کی حالت میں وہ ان نہیں کرے تو انہیں ہی اس طرح کا لفظ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ جب تک وہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہے تو انہیں ہٹانا پسند نہیں کیا میں نے دیکھیے یہ حالت رہتی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر جب سمجھدار ہوئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کو دیکھا نقل فرمایا انہوں نے ان کے لڑکے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بار بار نہ آؤ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تخوبری عیدن میری قبر کو بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ ولا کم قبور اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ وسل علیہ فین تسلیم کم یب لگنی کن وہی روایت کی جہاں کہیں بھی ہو سلا تو سلام میرے اوپر پڑھتے رہو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قبر مبارک کے بارے میں یہ فرمایا کہ بار بار اس نیت سے نہ آؤ کہ درود و سلام وہاں پڑھو یا کسی اور نیت سے نہ آؤ کیونکہ یہ سبب بن سکتا ہے غلط خیال کا کوئی یہ آگے چل کر کے بار بار یہ سوچے کی پیارے رسول سے منت مانگنی چاہیے پیرے رسول سے مدد مانگنی چاہیے یہی سبب بنا اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر یہاں آنے سے منع فرما دیا اور صحابہ کرام نے اس پر پورے طور پر عمل کیا آپ کتابوں کو چھان ڈالیں کہیں نہیں پائیں گے کہ صحابہ صبح شام جا کر کے درود و سلام پڑھتے تھے یا خبر پر جا کر کے قسدن سلام پڑھتے تھے صرف حضرت ابو